اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے کیے پر پکڑتا تو زمیں کی پیٹ پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا لکن ایک مقرر میاد تک انہیں ڈھیل دیتا ہے پھر جب ان کا ودا آئے گا تو بے شک اللہ کے سب بندی نگا میں ہیں